اللہ الرحمن الرحیم. عزیزہ نے مان آج جون انیس سو چوراسی کی آٹھ تاریخ ہے اور درس سے قرآن کریم کا آغاز سورہ النازعات آج سے ہو رہا ہے سورج سیون نائن جیسا کہ میں نے سابقہ دن کے آخر میں کہا تھا کہ اس سورت کی پہلی پانچ آیتیں دو دو الفاظ پر ایک ایک آیت مشتمل ہے دو دو لفظوں کی ایک آیت پانچ آیتیں اور جہاں تک میری بصیرت کام دیتی ہے دین کا پورا ملخص اسلام کا منتخب ملت اسلامیہ کا فریضہ احجاز کائنات میں ایک نظام نو کی تجویز یہ تمام چیزیں ان دس لفظوں کے اندر کس اجازت اور جامعیت سے سنوئی گئی ہیں میری تو کیفیت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب بھی میں ان پہ غور کرتا ہوں جہاں تک کسی حصول بیان اور جامعیت کا تعلق ہے وز میں آ جاتا ہوں اور جہاں تک اس کی عظمت اور جبروت کا تعلق ہے جو قرآن نے کہا ہے نا کہا من کہ وہ لو امزل ہاضل قرآن اللہ جبر لڑتا ہوں خاش ام متصد امن اگر اس قرآن کو ہم سلب کوہ میں نازل کرتے تو اس کی جبروت و عظمت کے احساس سے وہ نرز اٹھتا بہار نرز اٹھتا تو انسان کے بہار حال سنگ نہیں ہے میری کیفیت یہی ہوتی ہے جب بھی میں ایسے مقامات پہ آتا ہوں تو اس کے اس جبرو جو عظمت جسے کھا گیا ہے اس کے ڈر اٹھتا ہوں اور پھر انہیں اپنے الفاظ میں بیان کرنا ان کی تشریف کرنا یہ بڑا جرد طلب معاملہ ہی ہوتا ہے تو اللہ سے دعائر مان مانگ کر ایسے ان چیزوں کے اوپر میں آتا ہوں ورنہ ہمت نہیں پاتا ہوں گیا تھا کہ وہ ہر فراج کہ مجھ کو سکھا گیا ہے وہ ہر فراج کے مجھ کو سکھا گیا ہے جنو جبرائیل دے تو اس کے نفرت سے جبرائیل کی ضرورت ہوتی ہے میں کہاں اور یہ مقام کہاں کوشش کروں گا کہ اپنی مثال کے مطابق میں فتر کر سکوں لیکن پہلے اس کے کچھ تمجیدی تعارت کی ضرورت ہوگی دنیا میں پہلے افراد کو لیجئے تو ہر فرد کا مقصد اگر وہ نظر پرست ہے تو اس کا مقصد ہے اپنی نجات وہ اسی کی فکر میں رلنا اور دیکھنا رہتا ہے کوشش کرتا ہے صحیح خواہش کرتا ہے مشقتیں کرتا ہے ریاستیں اٹھاتا ہے اپنی نجات اسے اس کی فکر نہیں ہوتی کہ ہمسا کی نجات بھی ہوتی ہے یا نہیں اپنی نجات دنیا دار ہے تو اس کے لیے اپنی زندگی خوشحالی کی زندگی پارغزبازی کی زندگی کامیابی کی زندگی اپنی زندگی فرد سے اگر قوموں تک آپ جاتے ہیں تو وہ تو نظر آتا ہے کہ ہر قوم اپنے استحم اپنے توانائی اپنے غلو اور اپنے غلبہ اس کی فکر میں رہتی ہے خاص کے لیے اسے دوسری دس قوموں کا خون بھی کیوں نہ نچوڑنا پڑے قوم کا ہیرو وہ ہوتا ہے جسے فیکٹر فیکٹر محد وطن یہ محد وطن کیا ہوتا ہے اپنی قوم کے مفاد کے لیے اس کا سوال ہی نہیں کہ کس کس کام کا گڑھ بھونٹ رہا ہے وہ یہ بڑے بڑے مجسمے جو کھڑے ہوتے ہیں قوموں کے اندر تاریخ میں جن کے نام وہ سنہری حروف سے لکھتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں اپنی قوم کے لیے ہر قسم کی مواد فرقیوں کا ٹوئی مائی نیشن مائی کنٹری بلکہ مائی کنٹری رائٹ اور رانگ میرا وطن میرا ملک میری قوم خا وہ غلط ہے خاصی ہے مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہے اور جتنا کوئی اس کے لیے ایسا کرے اور ناراڈے سے اس نے یہ کہا تھا کہ جو کچھ ہم اپنے وطن یا قوم کے لیے ملک کے لیے کرتے ہیں اگر نجی طور پر اپنی ذات کے لیے کرے تو کتنے بڑے شیٹان پہلائیں شیطان تو को ہیں الگ بات ہے کہ وہ قوم ان کی, ان کو ہیرو بناتی ہے ان کی پرست کرتی ہے اس کے مجسمے کھڑی کرتی ہے کیا کیا انہوں نے اپنی قوم کے غلوب اپنی قوم کے غلبہ اور اس کی راست قوت اور اس کے کام کے لیے پتا نہیں کتنی قوموں اور کتنے انسانوں پر فون کیا اس کی پرواہ نہیں ہے اپنی قوم یہ دنیا میں اس وقت جو یہ کچھ تو خور اور فساد انگیویاں یہ سب ہو رہی ہیں اس لیے کہ ہر قوم اپنے غلبہ اور تسلط طور کے کام کی فکر کرتی ہے دوسری قوم کی اس کی فکر نہیں ہوتی ہر قوم اپنے لیے جی رہی ہے یہ تاریخ پوری طرح آ رہی ہے اور آج ہمارے سامنے یہ واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں ہر فرد اپنی فکر میں مذہب پڑتا ہے اپنی نجات دنیا دار ہے اپنی کامیاب زندگی اپنی سے مراد زیادہ زیادہ اپنے بال بچوں کی اپنے خاندان کی زندگی ذرا اور آگے بڑھے تو پھر قوم آئی اور ہر قوم اپنے کروگ اور اپنی کامیابی کے لیے غرض ہے اسے دوسری کی فکر نہیں ہے تاریخ کے انہیں ادوار میں ہمیں ایک اور قوم نظر آتی ہے بالکل ناجا سارے جہاں سے اس کو عرب کے میمار نے بنایا نراجی قوم ایک انوکھی قوم نادر قوم تاریخ میں استلاح رکھنے والی قوم ابھی ابھی ہم نے کہا ہے کہ یہ جتنی قومیں تھی ہر قوم اپنے لیے ہر ہیرو اپنی قوم کے لیے اور ایک قوم پیدا کی گئی جس کے لیے کہا گم تم خیر امتن اخر جت لنس کیا بہترین قوم ہو کہ جسے ہم نے انسانیت کی ملائی کے لیے پیدا کیا عزیزا نمن جو ہے قرآن دین نصر الدین نظیر یہ مقامات ہیں جیسا جاتا ہے پہلے دن سے جب سے انسان کی شعور نے آنکھ کھولا اور تاریخ مغوم ہوئی آج تک کس تاریخ میں کسی مقام پہ یہ نظر نہیں آئے گا کسی قوم سے کہا کہ تم نے ہم نے پیدا کیا تاکہ کہ تم نو انسانی کی بڑائی کرو اس قوم کی باسط کا وجہ جواز یہ ہے بلکہ تخلیق کا ثباب پر موجن یہ ہے اس کا فریضہ حالات یہ ہے پوکھرجت لمناس عربی زبان میں یہ جو لماز کا نام ہے یہ ہوتا ہے فائدے کے لیے ناس کے فائدے کے لیے تم نے پیدا کیا گیا تو اب یہ دیکھ لیجیے کہ کیا کر کہ گیا قرآن کا ایک نئی قوم پیدا کی دنیا میں اور اس کا فریضہ حیات یہ بتایا لنناس. نو انسانی کی بھرائی کے لیے اس کو پیدا کیا گیا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا گیا کہ اس کا فریضہ یہ ہے اس کی باست کا مقصد یہ ہے یہ کیا کرے گا سات بٹا ایک سو ستاون یہ اس لیے بھیجا گیا ہے اس کی باسط کا وہ جو پہلی حیات جو میں نے انسی ہے نا، وہ ہے تین بٹا ایک سو نو حوالے لکھتے ہیں اگر آپ میری ہے تو ضرور لکھ کے جائیے یہ بڑے اہم حوالے ان کے اندر یہ ساتھ بتا ایک سو ستاون کہ اس رسول کی باسط کا مقصد یہ ہے کہ نو انسانی زم میں جکڑی ہوئی ہے یہ ان زنجیروں کو توڑے اپنی نہیں اپنی قوم کی نہیں اپنے وطن کی نہیں پوری انسانیت زم میں جکڑے ہوئے ہیں ان زنجیروں کو توڑے ان کے سلوں ان کے سنوں کے اوپر جتنی بڑی بڑی بوجھ سلے رکھی ہوئی ہیں ان سروں کو فتار پھینک نو انسانی کی جنجیروں کو توڑنے والے جن بوجھوں کے کرے وہ ڈبرے ہی ہے انسانیت خلے اتارنے والا ہے. یہ ہے باسط مخصوص نبیت ملکی باسط کا ہی نہیں رسالت کا مخصوص یہ ہے اور یہی مقصد رسالت رسول اللہ کے بعد وراثت میں آ جاتا ہے اس امت کا فریضہ پر آ جاتا ہے جی. یہ وہ امت یہ رسول اب ان کا دین خواہ نبے بٹا گیارہ اور گیارہ سے آگے تین چار ایسے چاہا کے وہاں دینا جائن انسان کو انہیں دونوں راستے بتا نمایاں کر کے ان کے سامنے لے آئے اس چوراہے کے اوپر سے دونوں راستے جہاں جاتے ہیں ایک راستہ ایسا ہے جسے یہ عام طور پہ اختیار نہیں کرتا الگ تحمل آفاد یہ افاوا کے معنی ہوتے ہیں پہاڑ کی گھاٹی پہ چڑھنا راستہ ہے اور وہ پہاڑ کی گھاٹی پہ چڑھنا ہے بڑا دشوار گزار ہوتا ہے قدم قدم چڑھ جاتا ہے ہر قدم پہ کھانس پھول جاتی ہے تھپ جاتا ہے انسان کھڑا ہو جاتا ہے چاہتا یہ گھاٹی پہ چڑھنے کا راستہ ہے سماد رات امر آباد تم سوچو پوچھو گے کہ یہ, یہ کون سا راستہ ہے جو گھاٹی پہ چڑھنے کا راستہ اتنا بس بات گزار راستہ بتایا کہا یہ دین کا راستہ ہے اسلام کا راستہ ہے اس قوم کا خریضہ ہے زندگی ہے ہے کیا اب یہاں بھی کہ سماج رات امر آباد تمہیں کون بتائے گا خدا کے خباح کے لیے اخبار کیا چیز ہے جس کے مطابق ہم نے کہا ہے کہ یہ بڑا دشوار گزار راستہ ایسا بات کیا ہے عزیزہ نے من غور سے سنیے گا دو ڈب ہے سب کو راکن دنیا میں ہر غلام بنام کو غلامی سے آزادی دلانا دین کا مقصد کا یہ ہے وہ کہی راستہ دین کا ہم نے ان کو بتا دیا اور ہے نا پہاڑ کی گھاٹی پہ چڑھ دنیا میں اعتبار سے تو گردن جکری جو ہی ہوتی ہے نا کسی کی زنجیروں میں اس کو معقومی اور غلامی کہتے ہیں یعنی قرآن تفصیل میں نہیں جاتا کہ تفصیل میں جانے کے لیے تو ایک جوتا کتاب لکھنی پڑے کہ غلامی اور معقومی ہوتی گیا ہے فواری نہیں ہے وہ تو ایک لفظ میں ساری بات کہہ جاتا ہے غلامی اور معصومی میں جو گردنیں جکھری ہوئی ہوتی ہیں ان کو آزاد کرانا ہے۔ اگلی دو تین آئےتیں اور بھی میں کر لوں کہ یہ اس کی होती کہاں سے ہوتی ہے کس کس قسم کی غلامی ہوتی ہے سب سے بڑی غلامی موتازی کی ہوتی رد کی موتاجی ضروریات زندگی کی موتاجی یہ معومیت تو اس کے بعد پیچھے خود بخود چلی آتی ہے جتنے مستبد حاقم ہوتے ہیں وہ رزت کے سرچسپو کے اوپر اپنا کنٹرول رکھتے ہیں ان کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جب وہ روٹی کے ہاتھوں محتاج ہو جاتے ہیں تو پھر ہر قسم کی غلامی ان کے نصیب میں آ جاتی غلام ہوتا ہی محتاج ہے جو کسی کا محتاج نہیں وہ غلام ہوتا ہی نہیں یعنی کچھ چھوٹی چھوٹی سی باتیں کبھی کبھی بری آ جاتی ہے پنجابی کے دین میں وہ ایسی کہتے تھے جدہ کھانے بری چیز ہے کیا کیوں؟ یہ کیا مجھ سے بتایا یہ چیز ہے جہاں سے ابتدا ہوتی ہے معصومی اور غلامی کی جہاں سے گردنوں میں زنجیریں ڈالی جاتی ہیں کہا کہ ابتدا اس, اس پروگرام کی ہوگی اور سی یومن دی مس زبا پہ یا ضروریات زندگی کی کمی واقع ہو جائے ٹہل واقع ہو جائے تو اس میں پھر ایسی صورت پیدا کرنا کہ کوئی ان ضروریات سے موقع نہ رہے یہ دین گھاٹی ہے پہاڑ کی گھاٹی چڑھنا جو دین کا بتایا یہ ہے وہ راستہ دین کا دنیا میں ہر شخص کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانا پہلا قدم اس میں یہ ہے کہ یہ جو احتیاج ہے عزت کی روٹی کی اس کی طرح کی یہاں سے کہا یہ کس قسم کے حالات میں ہر فرد کی ضروریات زندگی پورا کرنا یتیم کا خراب سن کیا بات ہے دو دو لفظوں کی ساتھ وہ اپنے آپ کو بھری سوسائٹی میں انسانیت میں بھرے شہروں میں پوری آبادی کے اندر بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے اس کو تنہا محسوس نہ ہونے دینا دین. بات کرنا رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے یہ نہیں کہ کسی صحرا میں ہے کسی جنگل میں ہے کسی سنسان واقعی میں ہے جہاں کوئی انسان نہیں وہاں تو بہرحال تنخواہ ہونا ہی ہے یہ تنہائی وہ نہیں ہے کہ جو غنامی کی تنخوائی ہے تنہائی تو یہ ہے کہ بڑی ماحول میں پوری آبادی کے اندر تمام قریب ہو انسان جہاں سے وہاں تھا اور پھر بھی ہو اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے عزیز دور نہ جائیے اپنے آداب پہ غور کیجیے اور کہیے کہ ہے یتیم یا نہیں ہم اس معاذرے کے اندر اکثر یتیم ہے ہم نے جس پہ پڑتی ہے آگے اسی کو بھولنی پڑتی یتیم کرو مسکین اسے چھوڑیے کہ جو کچھ کام ہی نہیں کرنا تھا کام کی کیفیت یہ ہے کہ صبح کے شام تک کھا تھا مٹی میں لچڑا رہتا ہے بچہ اس کے باوجود اس کے لیے حرکت کا سامان پیدا نہیں ہوتا وہ کھڑا ہے ایک اتنا مسان کے اوپر آگے نہیں چلتا اس ہر مزدور ان حالات میں جس کی حالت یہ ہوتی ہے پہلے دن سے جو اس نے وہ گالا اور مٹی ڈھونکنا کی شروع کیا خام ان میں نے بھی افیقیں اٹھانی شروع کی ہیں ساری عمر وہ بھی یہی, وہ یہی کرتا کر رہا تھا. یعنی ایک کدن آگے نہیں بڑھتا زندگی میں اس کا وہی چکر کاٹ رہا ہے صبح سے شام تک یہی کیفیت ہے اسکیم شاطم ہو گیا ہے یہ اور زندگی جی تو حرکت کا نام ہے حیات دا کے سفر کے طرح کچھ اور ہرکت ہے تو زندگی ہے وہ ہرکت نہیں ہے یعنی आम سبھی طور پہ بھی جو کہا جائے نا زندگی ماپی جاتی ہے ہرکت سے کوئی کیڑا مکوڑا سیڈیشن سا کا بیٹھا ہوا ہو یہ معلوم کرنے کے لیے کہ زندہ ہے یا مردہ ہے ذرا سے چھیڑا جاتا ہے اس کو چیڑا جاتا ہے اس کو اگر تو اس अगर وہ حرکت پیدا ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں زندہ ہے اگر وہ ساتھ میں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ زندہ نہیں ہے. یہ تو کون ہی عجیب تھی سانپ اس طرح سے کنگری مار کے بیٹھا ہوا ہو پتا نہ چلے کہ یہ زندہ ہے یا مردہ ہے تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے نا کہ ذرا دور سے تھوڑا سا چیل کے دیکھیے اگر وہ حرکت کرتا ہے تو زندہ ہے شام کو یہاں کہتے ہیں نا کا درد یہاں سے نکلا حیات اور حرکت دونوں لازم منسوخ جہاں زندگی جامل ہو جائے کرد کی ہو یا قوم کی زندگی ہو آگے نہ وہ بڑھے حرکت نہ کرے یہ ہے وہ غلامی کی زنجیر جس میں جطر میں ہوتی ہے کیا بات ہے زا مترا بسانی مٹی میں ملا ہوا صبح سے شام تک اس کی کیفیت یہ ہے اتنی محنت کرنے کے باوجود وہیں کا وہی کھڑا ہے بلکہ پیچھے تو در جائیں گے آگے بڑھنے کی بات نہیں ہوگی اب یہ آ گیا سب کو رسبت اب پہلا قدم تو آپ نے غور فرمایا کہ دین کا منتہا مقصود ملخص ہے کیا سب کے رسبت اب اس کی تفصیل میں نہیں قرآن جا رہا اس کا ایک گوشہ صرف اس نے بتایا کہ ابتدا ہوتی ہے اس رقبہ کی اس گدن میں زنجیریں ڈالنے کی اس معقومی اور غلامی کی رزت کو جب دوسرے اپنے قبضے میں لے دیتے ہیں یہاں سے ابتدا کی جائے گی اور یہ صرف پہلے قدم ہوں گے جو پہاڑ کی گھاٹی پہ چڑھنے کے لیے ہوں گے یہ بتایا کہ تمہیں بتایا کہ یہ دین کیا ہے یہ دین دین کی یہاں ہوتی ہے سب سے پرانے کریل نے آپ دیکھیے واپس کو یہ حکم تھا کہ دنیا میں جہاں کہیں کوئی معصوم اور غلام نظر آئے تمہارا فریضہ یہ ہے کہ اس کی غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر اسے آباد کر دو کیا وہ قوم آزاد لوگوں کو غلام بنائے گی اور اب آپ کی تاریخ جس کو پھر آپ اسلام کی تاریخ کہہ رہے ہیں آگے ملوکیت کی تاریخ اس میں ایک ایک آپ کے سلطان کے گھر میں تین تین ہزار غلام لونڈیاں موجود متراتی اور اب تک یہ بہت چلی آ رہی ہے آپ کو یاد ہوگا نا یہ اس دور میں پھر وہ درمیان میں میں آنا پڑتا کیا کیا جائے بنتی نہیں ہے کہ بغیر غلامی لانڈیوں اور غلام کے خلاف آواز اٹھائی بھیڑوں کے ستر پیڑ کہ یہ اسے خلاف اس نام کیا تھا نا اندازہ لگائیے کتاب موجود رابلہ محدودی مرحون صاحب کی غلام اور لانڈیوں کے چلے جا رہے ہیں قرآن اور گاڑیاں اسلام کا جو ہے وہ کہتے ہیں کون اس کو نا جائز کراتے رہا گاڑیاں تک دے دی انہوں نے جرم کیا ہے اس میں ہے لکھائیے کئی لوگوں کا اصل میں دماغ چل گیا ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ صرف قرآن سے قانون لانا چاہتے ہیں یہ دماغ چلا دوں ٹھیک ہے گلامی کے جواب میں نہیں مجرم میں لازم ہو جاتا ہے آپ کی پارلیمان ماننے تو مالی صاحب نے یہ کہا تھا نا کہ زیادہ نہیں تو ایک ایک گلامی رکھنے کی تو اجازت دی جائے آج اس دور کے اندر وہ جو مدد و بیدین کے ادارے ہیں جی یو ایم وغیرہ انہوں نے تو اپنے چارٹر کے اندر اس کو غلامی کو منسوخ کیا ہوا ہے یہاں یہ جی بتا رہے ہیں کہ اسلام کا جو جی فریضہ ہے وہ رام اور ہے کہ تمہارا اقتدار آئے گا اسلامی نظام آئے گا جن کے تصور تھا تو پھر تو کوئی بھی درجن آزاد میں پھر نہیں آئے گی اب بھی جنہیں ہم آزاد کہتے ہیں ساما ہاں آپ مسلمان جہاں مذہب ہے اور اسی آزادی ان کو یتر. ہزار سال پیش کر کے آسام جو ہیں ان کا اتباع یہ جانتے ہوئے کہ یہ ناممکن العمل ہے یہ جانتے ہوئے کہ یہ اخل و فکر کے خلاف ہے یہ جانتے ہوئے کہ یہ قرآن کے خلاف ہیں انہیں ماننے پر مجبور ہے غلامی گلے میں رکھے ڈالنے کا تو نامنے نام نہیں ہو سکتے اس لیے آج بطالا کے نام یہ ساری انواہ ہے غلامی کی اس میں تھا نا کہ قرآن موت کا پیغام ہر نو غلامی کے لیے غلامی کی انواع ہے مختلف بازار نظر نہیں آتا تھا یہ غلام غلامی یہ ہے کہ آپ کے لیے کوئی شے نہیں ہے آپ کو کوئی اختیار اس میں نہیں ہے اپنا فار نہیں قرآن کو بھی آپ نہیں بور سکتے اجازت ہی نہیں آپ جتنے آپ کے یہاں کے لیے وہ سیکھا کے قانون جو لاگ بن جاتے ہیں ان کا عوامین کا اتفاق جو ہے وہ منتقت کے قانون کی اثلیت سے لازم ہو جاتا ہے سب پر رہتا میں کہہ رہا تھا کہ پرانے کریم نے لونڈی اور غلام بنانے کا جو بنیاد خود کے رکھنا بنیاد قرار دیتا ہے دین کی وہ یہ کہا کہ جاؤ اسی ساموں اور دوسری قوموں کو جا کے غلام بناؤ اور ان کی آسموں کو لانڈیاں کے گھر میں رکھو جو اس زمانے میں اربوں کے معاشرے کے اندر یہ چھ غلام اور لانڈیاں اور اس زمانے میں ساری دنیا میں انتیاں بھی تھی آئندہ کے لیے تو اس طرح سے بند کیا اور قرآن میں آپ دیکھیے ذرا ذرا سی کوتا ذرا ذرا سے صاحب پر تھوڑے سے کتاب پر جسے ذرا سا یا جرم کہتے ہیں کی کیا کہتا ہے سب کو رکھنا سب سے رکھنا آزاد کرو گان کو آزاد کرو تمہارا اپنا تو گدام ہے وہ دوسری طرح سے آزاد کرو ورنہ جہاں بھی کہیں گزر آتا ہے معاشرے میں خرید کر اس کو آزاد کرو کس قیمت سے بھی اس کا کو دینا چاہتا ہے اس کو آزاد کرا سارے قرآن میں آزاد کرو کی بات ایسا ہے یہاں آپ کے ہاں کا اسلام یہ ہے ان لوگوں کا اسلام جو ہے وہ یہ ہے کہ غلام بناؤ ان کو ابتدا اس سے ہو گئی اس وقت رقبہ ہے اسلام کا پیدا رقبہ ہے پی نو انسانی کو ہر قسم کی غلامی سے آزادی دنان یہ دین کا منقص اور یہ امت کا فریضہ اب آپ نے دیکھا کہ یہ کس طرح تاریخ میں ایک بالکل انوکھا واقع ہوا ساری تاریخ میں اقوام کی تاریخ زیادہ سے زیادہ یہ کہ ہر قوم اپنے آپ کو آزاد کرا دے دوسروں کی غلامی یہ یہی تھا نا. تاریخ پاکستان کے دوران یہ جی ہمارے ہاں کے میچ علماء حضرات نے جو مخالفت دی تھی دارو ڈو میں دیوبند کے شاخ العزیز مولانا حسین احمد نبنی پر ہوں دیکھ پیش اقبال کے ساتھ ان کی جو بات ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے وہ عجیب چیز انہوں نے کہا یہ تھا کہ جب یہاں ہمارا یعنی ہندوؤں کا مقصد بھی انگریزوں کو نکال کے ان کی غلامی سے آزادی حاصل کرنا ہے اور آپ بھی یہی کہتے ہیں انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کرنا ہے تو پھر آپ اگر کیوں یہ سڑوسال کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیوں نہیں ملتے کاگریس والوں کے ساتھ جیسے ہم نے ملے ہوئے تو اس کا جواب اس خالد نظر قرآنی انسان نے مومن میں دیا تھا کہ یہ ٹھیک ہے انگریزوں کی غلامی اور کسی دوسرے کی غلامی سے آزادی یہ اول قدم ہے ہمارے نزدیک یہ مقصود میں ذات ہے ہمارے نزدیک ایک برانڈ مقصود کے حاصل کرنے کے لیے قدم اول ہے ہمارے ہاں انگریز کی غلامی سے چھٹارا حاصل کرنے کے بعد اس کے بعد کسی انسان کی غلامی نہیں ہوگی جس مقصود کو ہم چاہتے ہیں یہ اثر تمہارا اور ہمارا تو غلامی سے آزادی حاصل کرنا اور پھر یہ نہیں کہ خود آزاد کو خود ہی آزاد ہونا اگلی بات پک رکھو رکھنا آزاد کرانا دوسرا جتنی قسمت پیچھے سے چلی آ رہی تھی ان صورتوں میں یہ جو قوم اول امت اول تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ انہوں نے غلامی اور معقومی سے آزادی حاصل کرنی یہ کسمت چیز کے لیے وہ جو شیطان راستے میں انڈرنس پیسہ کرتا تھا رکاوٹیں ڈالتا تھا ان رکاوٹوں کو کرتے کرے جانا آزادی حاصل کر لی انہوں نے تو جیسا میں نے کیا ہے اقوام عالم کی ہر محل کے اعتبار سے مقصد حاصل ہو گیا جب انہوں نے آزادی حاصل کر لی تو مقصد حاصل ہو گیا یہ آزاد ہو گیا یہ لوگ یہ کام یہ پھر کسی کی گدام نہیں رہی تھی انتہائی مقصود نہیں ہو سکتا تھا یہ تو یہ ہو گیا ٹھیک <سؤال> ہے <سؤال> <سؤال> پھر اس کے بعد اب آئیے کہ اس آزادی اپنی آزادی حاصل کرنے کے بعد ان کے اوپر فریضا کیا آیب ہو رہا ہے فریضا عائد ہو رہا ہے علیزہ نرم لے کے ایک, ایک لفظ پہ غور کیجیے گا پھر میں کہ کہیں اس کو نوٹ کر لیجیے گا دوبارہ نہیں یہ <تصفح> کہیں اس کو نوٹ کر بھی کیے گا دوبارہ نہیں یہ مواقع آ سکوں گے دوبارہ جانگا. بڑی گہرائیوں میں جانے کے بعد جو مطالب سامنے آئیں گے اور پھر ان الفاظ کی جانئی یہ جو قرآن کا اعجاز ہے نا اس کا اسلوب بیان بھی مددہ ہے بڑی وسیع مانتا ہے یہ اربوں کی مراد صاحب جسے کہتے ہیں جنم جسے کہتے ہیں ایک ایک کے لیے ہزاروں کی تعداد میں ہیں ان کے ان میں سے ایک چیز کو چننا ہے اور پھر دیکھیے کہ اس انتخاب میں ان الفاظ کے اور پھر اربوں کے ان الفاظ کے مقوم اور معانی میں کتنی وصتیں کتنی گہرائیاں ہیں بات یہ کہیں گے کہ اب ان کا فریضہ یہ ہے کہ یہ جو معقوم اور غلام قومیں ہیں ان کو ان غلامی اور معصومی سے نکال کے ان کو بھی آزادی کی سطح سے مل خود آزاد ہونے کے بعد مقصد آزاد مکمل نہیں ہو گیا بات شروع ہوئی یہاں سے پہلے دو نقص کے یہ قوم جو اب پیدا ہوئی ہے کیا ہے یہ قوم ون سے کسی قوم کو معقومی غلامی کی پستی کے گڑے میں پھینک دینا مستبد ٹوٹوں کا یہی کام ہوتا ہے پستی کا گرا بھی کہا جا سکتا ہے خود تستی بھی ایک لفظ تھی جس میں کہا جا سکتا اور عربی نے تو پوچھے میں کتنے الفاظ تھے پستی اور کس انداز کی پستی پانی کی تہ میں کسی کو فرق کر دینا کیا ہوتا ہے اس میں پانی میں ڈوب جائے اس کی تہ تک پہنچا دیا جائے نہ کچھ دیکھ سکتا ہے نہ کچھ سن سکتا ہے نہ اس کی کوئی سن سکتا اللہ ایک دفع میں غلامی کی انتہائی تصویر کھیلتی چتا ہے جہاں جیتا ہے رکھ دیجیے کسی غلام کو محبوب کو قیدی کو یہ بات نہیں پیدا ہوگی جن آئے گا صحیح اور کچھ نہیں ہے کسی کی سنے گا صحیح کچھ دیکھے گا صحیح لیکن یہ انتہا مقومیت کی ایک ہاتھ کے ہر دروازے کے اوپر مور لگا دیتا ہے مشتبہ وہ اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا اپنے کانوں سے سن نہیں سکتا اپنی زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتا زبان اپنی ہے رات ان کی شراب میرا ہے رات ان کی اللہ معلوم نہیں آتا باپ کے بل میں بھی وہ ہوتا ہے نا میری تو کیفیت ہی بات ہو جاتی جانی کیا کہ کیا کیا زاہد کو بھی دیتا مجھ بیسی خدا کیا جانی دیکھتا تو صحیح لیکن جہاں یہ کیفیت ایک وقت کے لفظ سے سلم گ حکمران کی کہہری یہ کرتی ہے میں کے ساتھ اب جسے اس طرح سے پانی کی تہنے جبو دیا ہو کہ وہاں وہ نہ کسی کی سن سکے نہ کسی کو کچھ کس سنا سکے نہ کچھ دیکھ سکے وہاں اس کشتی سے اس گڑے سے وہاں سے نکالنا ہے اب دیکھیے اس نکالنے کے لیے کیا کر سکتا ایک تو خود یہ حکمران اور حاصم جن کے یہ معقوم اور غلام اور قیدی ہیں ایک تو ان کا استقاد ہوگا کہ یہی نہیں نکالنے دے گے ان کو اب سے غذا تو ان کی ہوگی نا نکالنے ہی دے گا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگی ہے. کہ یہ غلام اور ناخون بھی کھوئے غلامی میں جب پختہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی نہیں نکلنا چاہتا ہے نہ تیر کمانے ہے نہ تیار کمی میں گوشے میں سب سے مجھے آرام بہت ہے اس پرندے کو آپ آزاد کر ہی نہیں سکتے میں کہا کرتا ہوں یہاں آپ نہیں نظر آ جاتے آپ سے تقسیم سے پہلے ہندو ہوتے تھے جہاں تو ان کے ہاں عام طور پہ چکور یا اس قسم کے پی کر پنجرے میں ڈالتے تھے تو وہ سیر کے لیے نکلتے تھے پنجرا آتی ہوتا تھا وہ چکور یا پی جو اس میں باہر آزاد کر دیتے تھے پیچھے پیچھے ہوتا تھا جاتے تھے جنگل میں جنگل کے آزاد پرندے جاتے ان کو آوازیں دے رہے ہوتے تھے تمہیں کیا ہو رہا ہے کہاں جا رہے ہو یہ ہے تمہارے مقام دیکھو تو جا رہا ہے یہ سنتے تھے اور اس پنجرے کے پیچھے پیچھے بار لیتا کھڑا ہوتا تھا تو پنجرے کے اوپر بیٹھ کر جاتے کیوں تو اسے مار مار کے اس کے دروازے تو کھولتے تھے آزاد پر بھی موجود ہیں آزاد بھی ہیں دوسرے آزاد پرندوں کو ان کی آوازیں سن رہے ہیں کیسیعت یہ ہے کہ اس پنجرے کے پیچھے چلے جاتے تھے. جب ایسی حالت ہو جاتی ہے غلام کی محسوم کی بات نہیں خاص جی میں کوئی مشکل نہیں رہتی باپی پختہ ہو جاتے ہیں جب کن غلامی میں غلام پھر تو شاید خود سے یاد رہ گوئے بگیر خود شکاری گان پرندہ جو ہے وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے شکاری لو کہ آم مجھے پکڑ دے پختہ ہو جاتے ہیں جب کن غلامی میں غلام اگلے دست پر آنے سے پیش کرنا ہے یہ ساری تنجید یہ محسوس سمجھ میں ڈالا آئے گا جب یہ ذہن میں آ گیا کہ یہ ایک تو وہ جو معصوم غرق ہوا ہوا ہے پانی کے اندر اس کی کیفیت کیا ہے آواز باقی نہیں ہے سوچنے سمجھنے کے دروازے بند ہو چکے ہوئے ہیں سب پھر اگلی چیز یہ ہے کہ یہ جو جن کے یہ غلام معصوم ہیں ایک تو ان کا اس استفاد اور دباؤ ہر قسم کی بھی وہ کرتا ہے کہ یہ آزاد نہ ہونے پائے کوئی ان کو آزاد نہ کرنے پائے ان کی اور اگر ان کا مقابلہ کر بھی لیا آزاد کرانے والوں نے تو خود ان کی ہوئے غلام یہ نکلنا ہی نہیں چاہتے وہاں اب کہیے کہ اس قسم کا جو ڈوبا ہوا ہو کو نکالنا ہے کیا لفظ ہے کسی کو بانوں سے سمے کے کے اوپر لے کے یہ کیا کس قسم کے ڈوبنے والے کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو اس کو جا کے ٹہرانے کے لیے جا کے بچانے کے لیے جاتا ہے وہ اس کو بھی لے کے ڈوبتا ہے اس کی تو یہ عادت ہوتی ہے اسے کیسے نکالا جائے گا <laughs> سماٹک کی بات نہیں ہے یہ آسانی سے اترنے والی بات بھی نہیں ہے اس کو تو بس کے بعد سے لپیٹا جائے گا اوپر. یہ واقوم جن کو مستبل کے کی میں اس مقام پہ پہنچا دیا اس رومت کا یہ کوئی ہے ان قوموں کو کے, کے اوپر لانا پہلے تو وہ ستا ہے آپ سے دے آنا اپنے برابر کرنا جہاں زندگی میں سانس لینا ہو وہاں پہنچانا زندہ سانس تو لے سکیں گے یہ قوم جس نے عمر بھارتی کچھ کش، سزا کے بعد اپنی آزادی حاصل کی تھی اس آزادی کے بعد اب یہ فریضہ ان پہ آئے ہو رہا ہے یہ لکھنا تھے پانی تھے پہر کے باہر آ گئے تھے شاہر سے کھڑے ہوئے ہی دے کو بھی حکم دیا کہ بہت جب ڈوبے ہوئے نیچے ہیں تمہیں ان کو بھی بتانا ہے نکالنا ہے وہاں سے اب یہ سن کے نکالنے کی فکر کر رہے ہیں یہ جتنی بھی کہتے ہیں نو صدر اکبل میں یہ مسلمانوں کی جنگیں اسلام کی جنگیں اور پھر ہمارے ہاں والے کہتے ہیں کہ اسلام کا ذریعہ شمشی پھیلا یہ جنگیں جو تھی یہ اسے کہتے ہیں اسلام پھیلائے اسلام پھیلانے والی بات نہیں تھی خود شاہر آنے کے بعد یہ جو سطح کے نیچے ڈوبے ہوئے معصوم پڑنے تھی ان کو وہاں سے نکالنا تھا نکالنے کے لیے یہ جو مستب دورے تھی سلطنتیں تھی ملوکیتیں تھی کیسے کس طرح سے دوڑ کے ان کے ساتھ سیلی دنیا ان کو آج کرانے کے لیے ان کی معصوم کو آزاد کرانے کے لیے اور اس بات اس میں تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مرینے کی زندگی میں وہ میرا خیال ہے کہ پہلی دن بدر بھی شاید ڈر تھی جو اس کے بعد کی بات ہے جو خطوط دکھے تھے کیسر اور تیسرا اندازہ لگائیے کیسر اور تیسرا ڈر رہے نہ رہتے آپ آنے لگ انہیں خط لکھا جا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ تمہارے یہاں کے مزدوروں اور مزاروں اور ساختاروں کے جو ظلم ہو رہے ہیں انہیں تم روک دو تو اچھا ہے ورنہ تمہارے ہاتھ ہمیں روک دینے پڑیں گے اور اب تو ہے ابھی اپنی ممکن بھی پانچ نہیں ہوئی وہ انہیں یہ دکھ رہا اس کو پتا تھا کہ اپنی آزادی تو اب بہت قریب ہے حادث قریب ہو چکی ہوئی ہے اس سے ہمارے مقصد تکمیل تک نہیں پہنچ رہا مقصد تو آگے شروع ہو رہا ہے دائیں بائیں یہی دو ہیں یہی دو تہذیبیں بلکہ دنیا میں سب سے بڑی تعذیب تہذیبی اور منتقت ہے انہیں یہ چک ہی لکھی جائے گی پھر وہاں کی اولان پونے معصوم قومیں وہ علامی سے نکل نہیں تک ایک چنتا مقابلہ ایک ان ڈبے ہو باشن سے پکڑ کے خاندان کیا نقشہ ہے سر نہ دے آتے نکال کے لے آئے اوپر کیا یہ مقصد پورا ہو گیا جی نہیں سر صدیوں کی نزلوں کی برتابی کے بعد موقعت کے بعد اب یہ آزادی کی سزا میں سانس لینے کے قابل شروع ہیں اب انہیں آزادی سے لذت کاشمار کرنا پڑا اب یہ دو لفظ عزیز مند آزادی کی ایسی ڈیفینیشن اس میں ہو گئی ہے دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں دو لفظوں ایک تو آزادی وہ ہوتی ہے جسے وہ کی طرح آزادی کہتے ہیں یہ جتنی قومیں دنیا میں جنہوں نے اپنے اوپر کوئی اور پابندیاں عائد نہیں کر رکھی وہ آزاد ہے جو بیچار فیصلے کر جس کا جی جائے گلا قدر جس کو جیتا لوٹ کر اپنی قوم کے مقابلے کوئی تو منڈی کسی کی سمپی میں آزادی اسی کا نام ہے یہ لیکن ایک لیت اور بھی آزادی آزادی کسی اصول کی حدود کے اندر ڈر سکتی اقدار کی پابندیاں کرتے ہوئے آ جاتی اب دیکھیے سمجھایا کیسے جا رہا ہے یہ آسمان کے سارے جو انہیں ہم کہتے ہیں ان میں کچھ تو ستارے ہوتے ہیں زمین جمبر نہ جنور گرم جسے کہتے ہیں وہ تو پارا ہوتا ہے نا اپنی جگہ پہ ملتے نہیں ہے مجھے اپنے مقام کے اوپر کھڑے होते ہیں وہی وہ گھومتے ہیں لیکن وہ آگے جانے کی حرکت نہیں ہوئی تھے انہیں ستارے ہمارے ہو کیا اور ایک سیارے ہوتے ہیں وہ پھر حرکت کھا کے چلتے بھی تو یہ چلنا جو ہے حرکت کے ساتھ یہ آزادی لیکن یہ ستارہ جو حرکت کرتا ہے وہ تمام توانین کی پابندی کرتا ہے جا جو سزا میں اس کے اوپر عائد کی گئی ہیں ان پابندیوں کے اندر رہتے ہوئے یہ حرکت کرتا ہے یہ آزادی ہے جس کو صحیح معنی میں قرآن کی روح سے آزادی کہا کہا جاتا ہے کہ انسان کو پورا اختیار اور ارادہ حاصل ہو بشرطے کہ وہ قرآن کی آیت کردہ خدا کی آیت کردہ پابندیوں یا اقدار کی حدود کے اندر رہے اور اس کے لیے سمجھایا گیا ہے اس ستارے سے جو آزاد ہوتا ہے نقل و حرکت میں لیکن پابند ہوتا ہے ان قوامین کا جو گھر کی طرف سے عائد کیے گئے ہیں جس کو کہتے ہیں نشاط جس کو کہتے ہیں خوشی خوشی کیا خوشی, خوشی ہے پوری آزادی اخبار کی پابندیوں کے ساتھ جس کا نام نشاط گا اگر اس میں تھوڑی سی کیئر آ جائے آپ تو معلوم ہے کہ آپ کے یہاں کی بھی طرح اور نہیں جائے. اپنے ساتھ زبان کا بھی جواب دی گئی تمشیر افضل اور یزان آزادی کی ایسی ڈیفینیشن کہیں مل سکتی بہرحال آپ کے بار نے بھی کچھ مطالعہ تو سر یوزان میدانوں کا عمر گزر گئے اس کے اندر کہیں یہ اور یہ نشاط یا سرور یا صحیح خوشی جو ہے مسادت جو ہے اس کی یہ ڈیفینےشن کہیں نہیں ملتی کہ آزادی ہو کسی پابندی سے تھا اور ان اقدار کی پابندی خود اپنے اوپر آئے کی ہو کسی اور نے آئ نہ کی ہو اخبار تو وہ ہوں پابندی یا پور آئے سے. ان کے اندر رہتے ہوئے کامل آزادی حاصل ہو جسے آزادی کہا اور اس قسم کی آزادی حاصل ہو جانے کا نام نشاط یا مقدس یا خوشی یا سرور یا کیش ہے دیکھا آپ نے پابندی اور آزادی بات मुझको حسین کے مجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دیے کیا رہا مجھے تو یہ آزادی ملتی ہے مجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دیے کیا اصری ہے بڑا خوش کیا ون لاش تال سے نش ان کو معصومیت کی رقابی کی تہو سے کھینچ کے نکال کے اوپر لے آنا اور پھر انہیں قابل بنا دینا کہ انہیں آزادی حاصل ہو لیکن اخبار خدا بندی کی پابندیوں کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اور وہ جو ہرشن کا لفظ آیا تھا نا پانی کا اسی جہد سے آگے ہے کہ پھر ان کی توانائی اتنی ہوں کہ وہ زندگی کے ہر میدان کے اندر اس طرح سے تیرتے جائیں جیسے وہ وہ تیر جس میں پورے بازو مار کے تیرا جاتا ہے گھوڑا جس طرح پورا چلتا ہے یعنی پوری توانائی اور بست کے ساتھ ہر گھر میں عمل رہنا جو ہے اس کے لیے یہ سب یا تصدیق کا دم یہاں سے ہے یہ یہاں کے ان کو ایک قابل بنا دینا وہ گھر کیا بات ہے اس ادب کی اگر کل پانی کی تدریر سے تابحات میں جہاں یہ شہرے گرد ہوئے ہوئے تھے اور یوں نکلے تھے اب اس کی سزا کے اوپر یوں تیرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں سب کے جس کا نسارا نہیں کوئی چیز راستے میں ہائل نہیں ہو رہی کوئی موجود کوئی طوفان بڑھتا سواری نہیں ہے ٹھہر کے اندر ہاتھ ہاتھ سب پوری گرم جوشی کے ساتھ है ہاتھ مارتا ہے کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں ہے کوئی انس نہیں ہے کوئی سیبان نہیں ہے سب کس طرح چلے جا رہے ہیں کہ باقیوں سے پیچھے رہنا تو ایک طرف مومن تو پیچھے رہ ہی نہیں سکتا بعد آئے ہر بار آتا رہے اس لیے کہ غیرت برنا غیر ہم یہ کہ کوئی اس سے آگے چلا جائے مومن اس کا تو سمجھ بھی نہیں کر سکتا اس کی غیرت اس کو بھی برداشت نہیں کر رہی کہ اس کے ساتھ ساتھ تو چلے اس سے اس لیے کہا کہ یہ یوں ان رضانوں کے انتر پہ جائے گا ساتھ ساتھ سب ہم آگے بڑھنے والے آگے بڑھنے والے آگے بڑھنے والے طور پر مارے دوڑوں لفظوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ اس نام کا مقصور اس قوم کے فضا حیات نظام زندگی آزادی اور غلامی کس طرح سے تشریح اس کے جوڑوں لفظوں میں ہوتی چلی جا رہی ہے سب تھا بفا تے آگے بڑھنے والے ہاں قرآن نے کہا ہے مومن انتمول آؤن تو سیدھا ہی ایسا ہے جس سے آگے کوئی اور آنا ہو ہی سکتا ان بلندیوں کے اوپر ہی ہوتا ہے اس لیے یعنی آپ قدم پہ قدم دیکھیے گرف ہوئے ہوئے پانی کی شہ سے ایسی سورت کے خود وہ نکل ہی نہیں سکتے نکلنا چاہتے بھی نہیں ہے وہاں سے نکالا جاتا ہے ان کو ان, ان معم قوموں کو نک کے اوپر گائے صدر ابل کی یہ تاریخ ہے یہ تاریخ مرکز ہو جائے گی یہ خود ہی پیر کے باہر نہیں آئے تھے انہوں نے ان دو کو بھی کرایا تھا باہر آئے تھے کھینچ کے ان کاموں کو صدر اظہر کی ہمارے یہاں کی جو ہے صدر اظہر کے آساکر کی بھی فوجوں کی بھی اس جواب کی بھی وہ اس مقصد کے لیے تھی لائے سے نکال کے تھے لگائے ان کو کس طرح سے وہ آزادی دی تھی جس سے قرآن نشاد آور آزادی کہتا ہے پابندی کے ساتھ آزادی پھر کتنی توانائی ان کے اندر دیئی تھی کہ وہ اسی بہرے زخاب کے اندر تیرتے ہوئے چلے جاتے تھے سر ایسا راسی میں کہ کوئی ان کا ساتھ ان کے برابر نہیں آ سکتا تھا آگے بڑھنا تو ایک دردار. وہاں تک کرے جا رہے تھے اور اس کے بعد یہ کہا کہ مد اس کا کیا ہے یہ سب کچھ جو ہم نے اشاروں میں سمجھایا بات کیا ہوئی پل مدفرا تھے امر اپنے معاملات کی تدبیر آپ کرتے ہیں تھے اب صحیح برما رہا صحیح آزادی وہ آگئی مقصد یہ اپنے معاملات کے حل آپ سے یاد کرتے انہیں خود طے کرتے تھے اس میں بھی وہ شرط موجود ول امر یوم بندہ بلکہ وہ تو دو تین منٹ ہے وہ مالک مال دین ملاز کی ہر حق میں پورا پڑھتے اس میں یہ آتا ہے دور کا مالک میں دور جامدین کہتے تو رہتی ہوں صبح سے شام تک چالیس وقت بعد میں پتا نہیں ہے یامین ہوتا کیا ہے کیا انداز سمجھانے سننا ماں دا یامدین فری نام پوچھتی ہیں تم سے بھائی ایک بار اور یہ کچھ معلوم بھی ہے کیا ہے تمہیں نہیں معلوم ہم تمہیں بتاتے ہیں یہ دور یہ زمانہ یہ معاشرہ یہ نظام یہ وہ ہوگا یو مان تم لے تو نب کوئی فرد کسی دوسرے کا دبیر نہیں ہوگا یوم کی کیا انارتی کی ہوگی پھر جو کسی آزادی کا اعلان ہونے کے بعد وہ مشہور ہے نا کہ وہ سڑک کو وہاں سے پارک کر رہی تھی جہاں ٹریفک نے نہ پارک کرنا انہا یہاں سے تم پارک کر رہی ہے کو اس نے کہا کہ آج آزادی کا اعلان ہوا آزادی ہے جس میں بھی سائیکل والا آیا اس نے دو ٹکر ماری اس کے اندر سوچے لائی گئی ہے کیا اس میں آزادی ہے یہ آزادی نہیں جس میں کوئی کسی کا کو تو درد نہ ہوگا اور آگے شرط امرو یخما لاہ تمام امور کے فیصلے خدار کی اقدار کے مطابق یہ یوم الدین انسان میں ہی اس میں آئے کوئی انسان کسی انسان کا وہتاد نہیں ہوگا تمام امور کے فیصلے اس کے تابع ہوں گے اور یہاں جو کا المبر امرنگ وہ اپنے معاملات کی تصویریں خود کریں گے مشروط ہوگی یہ چیز کہ ہر معاملے کا فیصلہ خدا کے فیصلے کے مطابق دیتی. اس مقام کے اوپر یہ پہنچا دیں گی یہ فون لینی نے خود آزادی حاصل کی تھی اتنی اس طرح بات اور سزا کے بعد یہ معقول فاروں کو اس مقام کے اوپر لے آئے گی یہ ساتھ یہ تھا تھامر مسلمہ کا قریب یہ تھا دین یہ تھا محتل رسالت یہ تھا قرآن کا پہلا پیغام قوم نے یہ کرنا ہے پانچ آئے پہلی آ گئی سورہ انداز کی لیکن یہ کچھ جو ہے یہ پھولوں کی چھید نہیں ہے کہ یوں ہی بیٹھے بٹھائے ایسا ہو جائے گا یہ تو آپ نے دیکھ لیا نا مسترد قومیں کوئی ایک اپنے لوکر کو یا غلام کو بھی نہیں آزاد ہونے دیتا کہ قوموں کی قومیں ان کے ان کے حکومت فرما روائی اور اس کے داد کے شکندے سے چھڑائی جائیں آسانی سے چھوڑنے جائیں گے وہ آگے بتایا کہ اس میں کیا کچھ ہوگا پھر پورا اندازے کماغ چھٹی آپ رب بنا سقب اللہ کام کر درین شکریہ